ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت صاحب کیا ہم غیر مسلم سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے لیے بتا دیجیے اس کے بعد ہمارے آشانہ بھائی اور حافظ صاحب ان شاء اللہ اخلاق السلام شروع کریں گے جزاک اللہ خیر نعیم شیخ بھی ہیں انشاء اللہ نحیم شیخ کا سوال بعد میں پھر ان भाई اللہ کل سنیں گے جزاک اللہ خیر منشیر بھائی یہ کیا بھائی مسلمان ختم ہو گیا دعا کرانے کے وہ اس سے تو بد دعا کی درخواست کریں گے. غیر مسلم سے دعا کی درخواست کریں گے وہ دعا دے گا بھی کیا تو مسلمان سے ہی دعا کی درخواست کرنی چاہیے ہاں غیر مسلم سے کیا بھائی وہ تو بد دعا ہی دے گا وہ تو دعا نہیں دے گا لہذا اس سے دعا نہیں کرانی چاہیے کیونکہ دعا کرانے میں عزت ہوتی ہے اور غیر مسلم کی عزت کرنی حرام ہے جی آشانہ بھائی اور آفر سکسٹی تھی بھائی آپ میدان آپ دونوں بھائیوں کے